الحمد اللہ بلعالمین ولاقبۃ المطیم وسلاۃ وسلام علا سید اللّۂ والمسلیم قاللّہ قال الله تبارہ کفیل في المجید المجيد والفرقان الحمد بسم الله الرحمن الرحیم اذا الضیلۃ الرد و ذیلزالحہٰ و اخرجت الرد وسقالحہ و کال النسان ما و مالحہ یوم ذن تو حد سخبارہ صدق ال مولانا العظیم و صد کا رسول نبی الکریم الرعفرحیم اللّ منو القلوب ناب القرآن وضئن اخلاق ناب القرآن واد خلجنت بالقرآن و ن جنہ بالقرآن قال الله تعلیٰ و تبارکا فیشان حبیب ہی مقبرم و انََََََََََََََََََََنبی <تصفح> یا تسلیمہلاۃسلام علّ ع شابق محبوبہ رب العالمی السلاۃ وسلام علیکم <سلام> ولا <سلام> علیٰ <سلام> رسول تمام حمد و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 مالک رقاب مم فخرے ارب و اجم والیے کونو مکان سیاہ لا مکان سی دے جان سرور لالا رخان، نیر سر لالا رخا نی رے سر نشینے ماہ ماہے خوباں شہن شاہ حسینا تمائےائے دوراں سر خیلے زہر جمالا جل وائ ازل ا ل نورے ذات لم یزل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 واجب الاحترام زوی الحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا عنوان قیامت اور اس کی نشانیوں کے بیان پر مشتمل ہے قیامت ایک امر واقعہ ہے ایک حقیقت ہے جو روح پذیر ہوگی ہمارے بنیادی عقیدے تین ہیں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقید آخرت اس دنیا پر ہمیشہ بیٹھ نہیں رہنا ایک متعینہ مدت گزار کے ہم نے یہاں سے ایک اور جہان کی طرف منتقل ہونا ہے پہلے برزخ کی کائنات ہے اس کے بعد پھر قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے اور ایک دن قائم ہوگا جو پچاس ہزار سال پر مشتمل ہوگا آج زمین میں قوت جذبہ ہے گرمی کو جذب کرتی ہے لیکن قیامت کے دن وہ قوت اس سے چھین لی جائے گی اور زمین تانبے کی ہوگی سورج کا رخ الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا اب بہت دور ہے پھر بہت قریب آ جائے گا لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے حضرت ام المنین سیدہ عائشہ ردی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے حضور نے بیان فرمایا کہ قبروں سے لوگ برہنا اٹھائے جائیں گے تو عرض کی حضور پھر ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی تو حضور نے فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی سخت ہے مطلب کیا کسی کو ہوش رہا ہوگا تو شرم آئے گی ہر شخص کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے اور وہ دن پچاس ہزار سال پر مشتمل ہوگا ہر بندہ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں شرابور ہوگا کوئی گھٹنوں تک کوئی ٹخنوں تک کوئی کمر تک کوئی کندھوں تک کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی اور کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور وہ اس طرح کا پسینہ نہیں ہوگا اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بہت پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پگھل جائے اور اتنا بدبو دار ابن رجب حمبلی نے لکھا ہے اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو اس سے اتنی بدبو پھیل جائے انسان تو انسان رہے جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں تو یہ دن انتہائی سخت ترین دن ہوگا بدکاروں کے لیے نافرمانوں کے لیے کافروں کے لیے مشرقوں کے لیے منافقوں کے لیے لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بسر کیا ہوگا قیامت کے دن جب لوگ سخت پریشانی کے عالم میں ہوں گے اللہ تعالیٰ شان شانہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا حدیث میں سات اشخاص کا تذکرہ بھی آتا ہے اور تین اشخاص کا ذکر بھی آتا ہے جن سات اشخاص کا ذکر ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے حضور علیہ السلام نے شاد فرمایا سب آتن اللہ تعالی فی ذیل یوم لا زلہ اللہ ذیل امام عادل و شاب فی عبادت اللہ و راج الن بالمساجد وراج العن تہاب فلا اجتما علیہ و تفرہ کا علی و ہو امرۃن ذات و منصبن و جمال فقال ان خاف اللہ و راج الن تصد کا بدا کا طنف اقفاہ حت اللہ تعالمہ شمال ہُو ماتفک و یمین ہو وراج الن ذکر اللّہ خالین ففادۃ نہ او کما کالنبی صلی اللّہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سات اشخاص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ بخشے گا ان میں سے پہلا عادل حکمران ہے دوسرا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزری عبادت میں بسر ہوئی تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگتا ہے چوتھا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گنا دی یا کسی عورت کو کسی مرد نے داوت گنا دی تو اس نے جواب میں کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور پانچواں وہ شخص کہ جس نے مخفی انداز سے صدقہ کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی اور چھٹا وہ شخص کہ جو دو لوگ اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں اور اللہ کے لیے آپس میں جدا ہوتے ہیں اور ساتواں شخص کہ جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے تو یہ سات اشخاص قیامت کے دن عرش الٰہی کے گھنے سائے تلے ہوں گے اور انہیں حوض کوسر کا جام دیا جائے گا اور جسے حوض کوسر کا جام عطا کر دیا جائے گا پچاس ہزار سالوں پر مشتمل اس ایک دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی تو وہ دن انتہائی سخت دن ہے اللہ تعالی اس کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے گا قیامت بہرحال حال قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں احساط فرماتا ہے جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی تو فی الحال یہ ہوگا کہ انسان پکار اٹھے گا کہ اس کو کیا ہو گیا اور اس دن زمین ہر خبر بتا دے آج زمین کے جس جس گوشے اور ٹکڑے پہ بندہ دادے ایش دیتا رہا ہے گناہ کرتا رہا ہے دروازے بند کر کے لوگوں کی نگاہوں سے چھپتا رہا ہے لیکن قیامت کے دن زمین سلطانی گواہ بن جائے گی اور جو جو کہا ہر شے سامنے آ جائے گی اسی طرح جو نیکی جہاں بھی کی ہے وہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائے گی قیامت قائم ہونے سے قبل کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی قیامت کب قائم ہوگی اس کے وقت کا تعین نہیں فرمایا بلکہ جب بھی آئے گی اچانک آئے گی لیکن اتنا بتایا کہ دن جمعت المبارک کا ہوگا اور عاشورے کا دن ہوگا دس محرم الحرام کی تاریخ ہوگی اور شام کے میدان میں میدان محشر لگے گا جو اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس کی آواز سے پہلے تو خوف پیدا ہوگا پھر خوف بڑھتا جائے گا اور آواز بھی تیز ہوتی جائے گی اس کی تیزی اور ہولناکی ایسی ہوگی کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگیں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر شے اڑنے لگے گی اللہ تعالیٰ جہ شانہ نے سورا الواقعہ کے اندر پہاڑوں کی حالت کو بیان کیا ہے جب سور پھونکا جائے گا قیامت واقعہ ہوگی تو فرمایا کہ پھر تم اس طرح ہو جاؤ گے جس طرح کے روزن سے آنے والی روشنی میں اور دھوپ میں جو باریک باریک ذرے ہوتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہو اندھیرے کمرے میں کسی جانب سے تھوڑا سا سوراخ اور اندر دھوپ آ رہی ہو تو آپ ایک گوشے اور زاویے میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے اڑتے ہوئے ذرات دکھائی دیتے ہیں ان کو اگر آپ ہاتھ میں پکڑے مٹھی کھولیں تو کچھ نہیں ہوں گے ہوتے تو ہیں لیکن باریک اتنے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے تو ان کو عربی میں ہوا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اشاد فرماتا ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ کیٹو یہ ماؤنٹ ایوریسٹ یہ جو ہے وہ بڑے بڑے علی نصب پہاڑ اس طرح ریزے ریزے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جس طرح روزن کی روشنی کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک اور مہین ذرے ہوتے ہیں جن کو تم تھامو پکڑو تو تمہارے ہاتھ میں تمہیں دکھائی نہیں دیتے صرف دھوپ میں دیکھتے ہو تو اس طرح یہ پہاڑ اتنے باریک حصوں میں بٹ جائیں گے وہ اتنا زوردار جھٹکا ہوگا اور انسانوں کو وہ جھٹکا زمین سے کھینچ کے باہر لے آئے گا جتنے بھی قبروں میں گڑے ہوئے مردے ہوں گے جب وہ جھٹکا آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے شرف امایا زمین سارے بوج اگل دے گی حتہ کے درخت جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے پہاڑ اپنی تمام تر قوتوں سمیت جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے اور جتنے بھی زمین کے اندر دفینے اور خزانے ہیں سب باہر آ جائیں گے قبروں میں گڑے ہوئے مردے بھی باہر آ جائیں گے پھر اس کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے پوری کائنات موت کی آہوش میں چلی جائے گی یہ قیامت کا دن بہرحال قائم ہوگا کافر کہتے تھے کہ جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لاؤ کہاں ہے تو ان کے مطالبے پہ فورن قیامت قائم تو نہیں کی جا سکتی تھی اللہ تعالی جلا شاہوں نے فرمایا محبوب ان کو کہو تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں اور جس دن کا وعدہ دیا ہے وہ تم دیکھ گے سورہ الواقعہ میں شاد فرمائیز وق آت القاعل جس آتے وہ قائم ہوگی تو پھر کوئی انکار نہیں کرے گا آج موت کا انکار کوئی نہیں کرتا دھرم میں, کسی مذہب میں کسی, عقیدے میں, کسی فرقے میں کسی گروہ میں کسی طبقہ زندگی میں آپ موت کا انکار نہیں پاتے موت ہے ہنگامہ آرا کل زمیں خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سفی نے موج کیا ہوش میں لیکن آج موت کا انکار نہیں ہوتا قیامت کا انکار کرنے والے لوگ بہت سارے ہیں جو کہتے ہیں یہ دنیا سب کچھ ہے آج کل تو بہت سارے مسلمانوں کا انداز بھی یہ ہو گیا ہوا ہے کہ وہ قولن تو نہیں لیکن جو عملی زندگی ہے وہ اسی بات کی گواہی دے رہی ہے جس طرح سب کچھ یہی دنیا ہو اور آخرت کوئی نہیں ہے رویہ انداز طرز زندگی اور انداز معاشرت اسی کی طرف اشارہ دے رہے ہیں اور اسی بات کی چگلی کھا رہے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست بابر نے کہا تھا کہ جو ہے وہ ایش کر لے زندگی سے لطف اٹھا لے دوبارہ زندگی نہیں ہے اور آج یہ بات بھی کہی جاتی ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا اور یہ سارے قیامت کے انکار کی صورتیں ہیں لیکن آج اگر کوئی مانتا یا نہیں مانتا لیکن ایک وقت آئے گا پھر کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا آج جو قیامت کے قیام پذیر ہونے کی تدحیک کرتا ہے اور دلائل دیتا ہے کہ یہ دن قائم نہیں ہوگا قیامت کے دن وہ بھی انکار نہیں کر سکے گا اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو جائے گا جس طرح آج موت کا انکار نہیں ہوتا تو اشار فما جب وہ واقعہ پذیر ہو جائے گی پھر کوئی بھی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا لیکن قیامت سے قبل کچھ واقعات ہوں گے جس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا کہ وہ قیامت کے آنے سے قبل اپنے اعمال سے توبہ کر آج تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن قرب قیامت میں سورج مغرب سے دوبارہ طلوع ہو جائے گا جو ہی غروب ہوگا غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہو کے سر کے وقت پہ آ جائے گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ غروب ہو جائے گا تو یہ قیامت سے چالیس سال پہلے ہوگا اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اگر کوئی توبہ کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوگی آج ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ مرنے سے ایک سال پہلے بھی توبہ کر لیں ایک مہینہ پہلے بھی توبہ کر لیں موت سے ایک دن پہلے بھی توبہ کر لیں ایک گھنٹہ پہلے بھی توبہ کر لیں ایک لمحہ پہلے بھی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے وہ دیکھتا ہے میرا بندہ آخر میری چوکھٹ پہ آ گیا وہ پچھلے سارے گنا معاف فرماتے بلکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا اور اونٹ کے اوپر اس کا سامان بھی تھا اس کی ضروریات زندگی بھی تھیں اس کا توشہ بھی تھا کھانا پینا بھی تھا خود بھی سوار تھا چلتے چلتے جنگل میں کسی درخت کے ساتھ اپنا اونٹ باندھ کر کے وہ دوپہر کاٹنے کے لیے سستانے کے لیے وہاں کچھ دیر کے لیے رکا نیند آئی تھوڑی دیر کے بعد جب بانک کھلی تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے اس کے اوپر ہی اس کا سامان ہے زیادہ سفر ہے اب صحرا میں اونٹ کا کھو جانا گویا زندگی کا کھو جانا اس بات کا ادراک وہ لوگ رکھتے ہیں جنہوں نے صحراؤں کا سفر کیا ہے ہمارے اگر یہاں اس شہری آبادی میں ہمارے اس ملک میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ قافلے سے بچھڑ جائے پیچھے رہ جائے تو وہ بات اور ہے یہاں انسانی آبادی ہے اور جنگلوں میں صحراؤں میں جہاں کئی کئی سو میل تک کوئی انسانی اور حیوانی آبادی نظر نہیں آتی تو وہاں سواری کا اور توشائے سفر کا جو ہے وہ ہٹ جانا اور جدا ہو جانا اور گم جانا یہ سیدھی سیدھی موت ہے اب اس نے دائیں بائیں بھاگ کر کے دیکھا کہ اونٹ کہیں ملے لیکن اونٹ نہیں ملا تو وہ دوبارہ آ کے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا موت کے انتظار میں کہ اب توشائے سفر بھی گیا سامان سفر بھی گیا سواری بھی گئی اور یہاں کوئی انسانی آبادی بھی نہیں ہے تو اب موت کا ہی انتظار ہے تو وہ موت کے انتظار میں بیٹھ گیا اچانک اس کو نیند آ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس نے کیا منظر دیکھا کہ اونٹ جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور ماں ساز و سامان کھڑا ہوا ہے تو پھر اس کو اتنی خوشی ہوئی اونٹ کیا ملا زندگی مل گئی اس نے کہا اللہ ہما عبدی اب دی و آنا ربو کا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب کہنا اس نے یہ تھا اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب لیکن فرحت و مسرت سے وفور خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی اور اسے خوشی میں ہوش ہی نہ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے یا وہ کسی نے کہا تھا کہ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکی کے شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان وفور مسرت کے اندر جو کہنا ہوتا ہے اس کے برعکس کوئی بات کہہ دیتا ہے یہ اس کی خوشی کی انتہا کی کیفیت ہے تو اس نے کہا اللہ انت انتا اب دی وہ اے اللہ تو میرا بندہ اور جو ہے وہ میں تیرا رب یہ جوش مسرت سے یہ بات اس کے منہ سے نکلی حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابہ بتا اس بندے کو کتنی کو خوشی ہوئی ہے صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے مالک کی دہلیز پہ پلٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری دہلیز پہ آ گیا ہے یہ توبہ کے دروازے پہ آ گیا ہے۔ تو اس لیے قیامت سے قبل قبل توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن چالیس سال قبل توبہ کا دروازہ بند ہوگا سورج مغرب سے طلوع ہوگا پھر کوئی توبہ کرنا چاہے گا بھی بلکہ ہر کوئی توبہ کرنا چاہے گا لیکن پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی اس طرح اور بہت سارے واقعات قیامت سے قبل جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے جن کی نشاندہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے حضرت حذیفہ بن اسد انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور ہم کسی امر میں بات کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو تو ہم نے عرض کی حضور ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو لیں ان میں سے ایک حضور نے دھویں کا ذکر فرمایا دوسرا دجال کا تذکرہ کیا تیسرا دعوت العت یعنی یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا کہ وہ نکلیں گے اس طرح سورج کا مغرب سے نکلنا اس کا ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا اسی طرح حضور علیہ السلام نے زمین کا تین جگہوں سے بیٹھ جانے کا ذکر کیا ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں زمین دھنس چاہیے نیچے اس کا ذکر کیا اور یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کر کے شام کے میدان میں لے آئے گی اس کا تذکرہ کیا فرمایا جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی تو یہ قیامت کے آنے سے قبل جو ہیں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی اس کے علاوہ قیامت آنے سے کچھ اس سے بھی پہلے نشانیوں کا ظہور ہوگا جس کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا حدیث جبریل اس پہ بہت معروف ہے جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں ہم حاضر تھے کہ ایک شخص آیا کہ جس کے سیاہ کالے بال تھے اور سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا اہل مدینہ سے وہ تھا نہیں اور اس کے چہرے پر لباس پر بشرے پر آثار سفر بھی ظاہر نہیں تھے اگر مقامی ہوتا تو ہم جانتے ہوتے اور اگر باہر سے آیا ہوتا تو اس کے چہرے پر لباس پر جو ہے وہ سفر کے آثار ہوتے اس زمانے میں اس طرح کے سفر تو نہیں تھے آسانی اور سہولت والے تو جو بھی سفر کر کے دور سے آتا تو اس کا چہرہ بتاتا یہ مسافر ہے تو کہا مسافر لگتا نہیں تھا اور اہل مدینہ سے تھا نہیں ہم پریشان تھے کہ یہ کون ہے لیکن وہ آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنے زانو بچھا کر کے بیٹھ گیا فاس ندا رقبت ہے الا اپنے دونوں گھٹنے اس نے حضور علیہ السلام کے گٹنوں سے جوڑے اور حضور کی خدمت میں یوں ادب سے بیٹھ گیا پھر اس نے حضور علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا حضور علیہ السلام نے جواب دیا پھر اس نے کہا بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے ہم حیران ہوئے خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے پھر اس نے حضور سے ایمان کے بارے میں پوچھا حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے تو اس نے کہا بالکل صدقت آپ نے سچ کہا ہے تو ہم پھر حیران ہوئے کہ خود ہی یہ سوال پوچھ رہا ہے اور خود ہی اس کی تائید کر رہا ہے پھر اس نے احسان کے بارے میں پوچھا تو حضور علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اس نے کہا آپ نے سچ کہا پھر اس کے بعد اس نے کہا مجھے اب قیامت کے بارے میں بتائیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہے وہ مسئول سائل سے عالم نہیں ہے تو اس نے کہا اچھا پھر مجھے قیامت کے کچھ نشانیاں بیان فرما دیں تو حضور علیہ السلام نے وہ شخص کو جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ یہ تھی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی بکریاں چرانے والے اونٹ چرانے والے ننگے پاؤں والے اور ننگے بدن والے تم دیکھو گے عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے بہرحال تھوڑی دیر تک وہ حضور کی خدمت میں بیٹھا رہا اس کے بعد جب چلا گیا تو تھوڑی دیر گزری تو حضور نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا عرض کی اللہ رسول عالم اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے فرمایا یہ جبریل امین تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا تو حضرت جبریل امین نے آ کر کے حضور سے جو چار سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہے تو حضور نے یہ نشانیاں بیان فرمائیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور یہ نشانی اب ہمارے سامنے ہے کہ آج اولادیں اپنے جو ہے وہ ماں باپ کی آکا بنی ہوئی ہیں بیٹی آج ماں کی حکمران بنی ہوئی ہے یہ دور جس کی نشاندہی کی وہ بالکل آج ہمارے سامنے ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں بینما ان نبی صلی اللہ علّّث وز جا آ رابی ان فقالہ متسہ حضرت ابو حضیرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص حاضر ہوا اس نے حضور سے کہا کہ حضور قیامت کا آئے گی یہ سوال کیا متس آہ قیامت کا آئے گی آقا کریم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا ایزا دئی عطل امانہ فن تذرآ جب امانت کو ضائع کر دیا گیا تو سمجھ لے قیامت آ گئی جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو سمجھ لے قیامت آ گئی ہے کالا عرض کی حضور امانت کو ضائع کرنا کیا مفہوم رکھتا ہے اس کا مطلب کیا ہے تشریح پوچھی حضور سے تو حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سماعت کیجئے کالا اضاف وصد المر و الا غیر اہل ہی فن فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو سمجھ لے کہ قیامت آ گئی جب مسندوں کے اوپر مسندوں کے حقدار نہیں ہوں گے جب زاغوں کے تصرف میں اقابوں کا نشیمن آ جائے گا جب تخت و تاج کے مالک غدار بدین۔ اور نااہل لوگ ہوں گے جب تخت و تاج کی حکمرانی اور مسلح و امامت کے مسنت کے اوپر بیٹھنے والے بھی نااہل ہوں گے تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے اور قیامت کا پھر انتظار کرنا آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں ہم ذرا نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو جس بھی منصب پر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کثیر تعداد یہی ہے کہ نااہل لوگ جو ہیں وہ اعلی مرتبت مناسب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان کے حقوق کو اور ان کے انتظام کو بھی نہیں جانتے ہیں جو اس مسند کے تقاضوں سے بھی آگاہ نہیں ہیں وہ بھی اس مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ایک زمانہ تھا یہ ہمارے بچپن کی کہانی ہے کہ ایک مرتبہ اسمبلی میں بحث ہوئی آپاشی کے بارے میں کہ فصلوں تک معقول پانی نہیں پہنچتا اور جو ہے وہ فصل اچھے طریقے سے جو ہے وہ نہیں اگ پا رہی اور ہمارا ملک ذریع ملک ہے تو اس کے بارے میں سوچا جائے تو بہرحال اس پہ جب بہت شروع ہوئی تو ایک رکن اسمبلی اٹھا اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فصلوں تک پانی پہنچتا ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے جو پہنچتا بھی ہے وہ بھی راستے میں جو بجلی والے ہیں وہ بجلی نکال لیتے ہیں اب وہ بجلی نکل چکی ہوتی ہے پانی سے اب وہ خالی پانی جو ہے وہ فصلوں کو کیا کرے گا تو جب نااہل لوگ ایسی مستدوں کے اوپر اور ایسے مناسب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہم لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں تو پھر آپ قیامت کا انتظار کیجئے پھر قیامت آنے میں کوئی دیر نہیں ہے تو حضور علیہ السلاۃ اسلام نے دو لفظوں کے اندر قیامت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما یہ میں نے آپ کو اپنے بچپن کی کہانی سنائی ہے لیکن اس دور کی کوئی ایک کہانی ہو تو میں آپ کے سامنے رکھوں اس دور میں تو جو عالی مرتبہ مناسب کے اوپر بیٹھے ہوئے انہیں سورہ فاتحہ تک نہیں آتی سورہ اخلاص تک نہیں آتی ہے تو اب بتاؤ کہ یہ قیامت کے قرب کی علامت ہے کہ نہیں ہے آپ دیکھیں جس تخت پہ بھی جس تاج پہ بھی اور جس مسند اور منصب پہ بھی جو موجود ہے کیا وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے یا اس کی اہلیت رکھتا ہے وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا اور رومی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ سگ وزیرو گرگ میرو موشرا دربان شود این کان سلطنت مل کر ویران شود یہ ایک دردناک کہانی ہے لیکن قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے آپ اس بات کو سمجھیں اور حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی کے اندر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں حضرت انس صدی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہتے ہیں سمیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے یہ حضرت انس صدی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دس سال تک حضور کی نوکری کی ہے اور کہتے ہیں دس سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے اف بھی کہا ہو کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی بتن ٹوٹ جاتا ازواج متحرات جو ہیں وہ اس پہ ناراض ہونے لگتی تو حضور علیہ السلام روک دیتے فرماتی سے کچھ نہ کہو اس برتن کی عمر ہی اتنی لکھی ہوئی تھی یہ اتنے عرصے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا تو آکا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ ازواج متحرات کو بھی روکا کہ وہ مجھے جھڑکے نہ خدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ اشرا سنین میں نے پورے دس سال حضور کی نوکری کی ہے بلکہ جب آپ کہیں گے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے سارے سے آبی حضور کے خادم ہیں لیکن نام حضرت انس صدی اللہ تعالی انہوں کا آئے گا یہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص ہیں اور حضور سے بہت ساری باتیں انہوں نے سنی ہیں تو ان باتوں میں سے ایک بات کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ان شرات قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا جہالت پھیل جائے گی علم اٹھا لیا جائے گا آج لفظ زیادہ ہو گئے انفارمیشن زیادہ ہو گئی ہے لیکن جس کو علم کہا جاتا ہے جو مومن کے سینے کا جمال اور نور ہے آج وہ اٹھا لیا گیا ہے آج لوگ کہتے ہیں جی جتنا علم آج ہے اتنا علم پہلے تو نہیں تھا آج کوئی غزالی دکھاؤ کوئی راضی دکھاؤ کوئی رومی دکھاؤ کوئی احمد بن ہمبل جیسا شخص دکھاؤ کوئی محمد بن حسن شہبانی جیسا شخص دکھاؤ کوئی امام ابو حنیفہ کے نالین کی خاک جیسا شخص بھی دکھاؤ تو یہ ایک غلط بات ہے کہ جی پہلے زمانے میں اتنا علم نہیں ہوتا تھا اب علم بہت زیادہ ہو گیا جی علم بہت زیادہ پھیل گیا علم نہیں پھیلا ہے یہ چند معلومات ہیں انفرمیشن کا دور ہے اور خبریں ہیں جو علم ہے جو کہ مومن کے سینے کا جمال ہے اور باطن کا نور ہے جو زندگی کی راہوں کو اجالتا ہے اور زمانے کو مالک کی دہلیس کے قریب کرتا ہے اور انسان کو انسانیت سکھاتا ہے وہ علم جو ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے اور حضور سے پوچھا گیا کہ حضور علم سینوں سے اچک لیا جائے گا سینوں سے کھینچ لیا جائے گا فرمایا نہیں علماء ما اٹھا لیے جائیں گے جب علماء فوت ہو جائیں گے تو ان کی جگہ اس درجے کے لوگ نہیں آئیں گے پھر زوال پذیر سلسلے ہوتے چلے جائیں گے علم اٹھا لیا جائے گا جب سینے علم سے خالی ہو جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کائنات کی ہر شے علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہے حتی سمندروں اور دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہیں انہیں پتا ہے علماء ہیں تو کائنات مارز وجود میں آئی تو موجود رہے گی اگر علماء نہیں ہوں گے تو کائنات جو ہے وہ بالکل قیامت کا شکار ہو جائے گی تو پہلی چیز حضور نے شاد یرفع العلم علم اٹھا لیا جائے گا وہ یکس اور الجہل اور جہالت عام ہو جائے گی علم کی جگہ جو ہے وہ جہالت عام ہو جائے گی آج علماء نہیں رہے ہیں آج ہم جو ہے وہ انحصار کرنے لگے ہیں چند ٹیلی ویژن چینلوں پہ اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے بہت سارے لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں یہ ایک الگ داستان ہے ایک الگ کہانی ہے کہ کس طرح سے علم کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے یہ جہالت کی کثرت ہے اور تیسری بات جو حضور نے رشاد فرمائی یکس اور زناح زنا عام ہو جائے گا نظر کا زنا یہ تو اس زمانے کے اندر برا رہا ہی نہیں ہے لوگ اس میں کوئی آر ہی نہیں سمجھتے کسی کی بہن اور بیٹی کو دیکھنا اور اپنی آنکھوں کو شہوات سے بھرنا یہ بندہ ماسوس ہی نہیں کرتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من زنا زنیا بے ہی ولو بے ہی تانے ہی جس نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا اگرچہ وہ اپنی دیواریں اونچی اونچی کیوں نہیں کر لیتا اگر آج کوئی کسی کی بہن بیٹی پر اپنی نظروں کو گلیس کرتا ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹی کسی کی گندی نظروں کا شکار نہیں ہوگی یہ مقافات عمل ہیں گندم از گندم جوز جو از مقافات عمل غافل مشو اس لیے بدکاری پھیل جائے گی نظر کی بدکاری اور ہر طرح کی بدکاری اور یہ اتنا برا اور کبھی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جہ شاہ نے قرآن مجید میں اسے کھلی بے حیائی قرار دیا ہے آج میڈیا کے ذریعے آج انٹرنیٹ کے ذریعے اور یہ جو موبائل پیکج کی مصیبت نکلی ہے اس سے معاشرے کا امن خراب ہو گیا اور معاشرے کے اندر حیا کا جوہر جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے اپنی نسلوں کی حفاظت کریں ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول چھینے اور ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ اس طرح کی مخرب اخلاق سیڑیز چھین لیں اور ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دیں اور رسول کریم علیہ السلام کی احادیث تھمائیں اور ان کو راہ حق کا مسافر بنائیں یہ ذمہ داری ہے والدین کی کل قیامت کے دن ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے جائے گی عرض کیا گیا وہ کیسے فرمائے ایک عورت کو حکم ہوگا جہنم کا تو وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے باپ کو بلایا جائے گا یا اللہ یہ میرا باپ ہے میں اس کی بیٹی میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا آج جن بدکاریوں اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اپنے پلاٹ بیچ دیے جائیدادیں فروخت کر دیں نہیں دیا تو دین نہیں دیا کل قیامت کے دن وہ اللہ کے کی حضور کیا جواب دے گا ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو جہنم میں لے جاؤ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بلایا جائے بھائی کو بلایا جائے گا مالک یہ میرا بھائی ہے میں اس کی غیرت تھی میں جن راہوں پہ چل کر کے تیرے اتاب اور تیرے و حضب کی حقدار بنی اس کا ذمہ دار یہ ہے اگر یہ مجھے روکتا اپنی آبرو کی حفاظت کرتا اپنی ناموس کا پہرا دیتا تو میں ان راستوں کی مسافر کیسے بنتی میری خرابی کا ذمہ دار یہ ہے اب وہ بھائی کیا جواب دے گا جو چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہو کے آنے اور جانے والی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹیاں گھر میں محفوظ ہیں وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا اشار ہوگا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو بھائی کو بھی پکڑو جہنم میں لے جاؤ عرض کرے گی نہیں مالک میرے شوہر کو بھی بلایا جائے بلایا جائے گا مالک یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی میری تربیت کا جوہر ماں باپ کے بعد اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے پاس طلاق کی دھمکی ایسی چیز تھی مجھے جو چاہتا منواتا اور جس انداز میں ڈھالنا چاہتا مجھے ڈھال لیتا لیکن اس نے مجھے کبھی راہ حق کی طرف نہیں بلایا تھا وہ شوہر کیا جواب دے گا جو خود اپنے دوستوں کو چائے پہ بلا کے اور اپنی بیوی کو سامنے برہنا مو بٹھا کے بعد میں اس کے حسن کی داد مانگتا ہو بتاؤ بھابھی کیسی ہے تو وہ کیا جواب دے گا قیامت کے دن رشاد ہوگا اس کو بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی اس کے شوہر کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی جہن میں لے جاؤ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے بیٹے کو بلایا جائے گا مالک یہ میرا بیٹا ہے میں اس کی ماں ہوں میرے سینے میں اس کے لیے تڑپتی ہوئی ممتا تو نے رکھی تھی یہ روٹ جاتا تو زندگی اجاڑ ہو جاتی جو بھی چاہتا ضد کر کے منوا لیتا مجھے کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو میں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا اس کی ہر فرمائش کو پورا کیا اپنا زیور بیچ کے اس کی تعلیم مکمل کروائی اگر یہ ضد کرتا کہ امی آپ نماز نہیں پڑتی میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا امی آپ یہ عمل کیوں کرتی ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے تو میں جو ہے وہ کھانا نہیں کھاؤں گا تو کیا میری ممتا مجبور نہ ہو جاتی اس نے ساری زندگی کیا مجھے اس کے بارے میں کوئی کہا تھا نیکی کی طرف بلایا تھا بدی سے روکا تھا جس بیٹے نے اپنی ماں سے ہر ضد پوری کروائی ہو تو اس نے صرف دین کے بارے میں کوئی ضد نہیں کی ہے تو وہ کل قیامت کے دن کیا جواب ہوگا ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو اس کے خامن کو بھی پکڑو بھائی کو بھی پکڑو بیٹے کو بھی پکڑو اور پانچوں کو گسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ فرمایا ایک عورت چار مردوں کو قیامت دن جہنم میں لے جائے گی اس لیے میں اور آپ آج دیکھ لیں کہ ہمارا آخرت کا معاملہ کیا ہونے والا ہے اور ہم نے اس دنیا کے اندر کس طرح اپنی حفاظت کرنی ہے چوتھی چیز جو حضور نے شاد فرمائی وہ یکسورا شربل خم اور شراب پینا عام ہو جائے گا یہ قرب قیامت کی علامت ہے آج ہماری الیٹ کلاس میں اور ہمارے آئیان حکومت آئیان سلطنت اور سیاستدانوں اور جو ہے وہ عالی نصب خاندان جو شمار کیے جاتے ہیں ان میں شراب پانی کی طرح سمجھی جاتی ہے اور آج ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کتنے شراب خانے موجود ہیں اور کتنے ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ بیرون ملک سے شراب درامد کی جاتی ہے یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ شراب عام ہو جائے گی ایک روایت میں آتا ہے شارب الخم کا آبدل شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے کتنا سخت فرمایا گیا اور کل قیامت کے دن سخت رسوا ہوگا جو دنیا کے اوپر شراب پیتا رہا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے رجالس اور ایک نشانی حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ مرد تھوڑے ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی ایک تو عورتوں کی افضائش زیادہ ہوگی اور دوسری بات مختلف ہنگاموں میں حادثات میں اور جنگوں میں مرد قتل کر دیے جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی یہاں تک کہ حضور نے فرمایا حتہ یقونہ لمسینہ امراتن القیم الواحد یہاں تک کہ پچاس عورتوں کا ایک مرد منتظم ہوگا پچاس عورتیں ہوں گی اور کمانے والا صرف ایک مرد ہوگا یہ قرب قیامت کے حالات ہیں جو حضور نے بیان کیے حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ بالکل جو حضور نے فرمایا وہ چیزیں سامنے آئیں گی حضرت ابو سعید خدری ردی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے حضور نے شاد فرمایا مجھے قسم میں اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی یہ وقت بھی آئے گا کہ جانور انسان سے باتیں کریں گے انسان ان کی بولی سمجھے گا اور وہ ان سے باتیں کریں گے وہ حتّہ تو کلے مر ازبت و ہی اور اس کے کوڑے کی جو رسی ہے اس کا جو پھندنا ہے وہ بھی انسان سے باتیں کرے گا وہ کو و نہ ہی اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے بات کرے گا یوخ بیرا فاخ بے ماں اہدا اس کا گھٹنا اس کو بتا دے گا اس کے بعد میں اس کے گھر والوں نے جو باتیں کی یہ حالات پیدا ہو جائے گی آج موبائل اور جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے اس زمانے کے اندر جب کہ ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا صحابہ نے پھر بھی یقین کیا کہ ہوگا حضور نے کہا ہے اور آگے بیان کیا اور آج تو حالات نظر آ رہے ہیں کہ بالکل جو حضور نے بتایا وہ سب کچھ جو ہے وہ ہونے والا ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے فرامین امت تک پہنچائے ہیں کثرت کے ساتھ حضور کی صحبت کا دور پایا اور اصحاب صفا میں سے تھے زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی قربت میں گزارا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا عزت تو خز الف دیوالن جب مال غنیمت کو جب سرکاری خزانے کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جائے گا اس میں تصرف کیا جانے لگے گا سرکاری خزانے میں لوگ جس طرح چاہیں گے تصرف کریں گے ایک زمانہ آئے گا اور وہ دیکھ لو بالکل ہمارے سامنے والنا تو مرنا من اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا جس طرح غنیمت بندہ استعمال کرتا ہے وہ امانت کو ہی اس طرح غنیمت سمجھے گا اور اس کو جو ہے وہ غصب کر جائے گا وہ زکوات و مرمن اور زکوات کو ٹیکس سمجھے گا مجبور ہو کے دے گا وہ زکوات دینا چاہے گا ہی نہیں اور آج کتنے لوگ ہیں جو زکوۃ نہیں دیتے اگر لوگ صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کر دیں اور زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں ان تک پہنچے تو پاکستان میں صرف ایک دو سالوں کے اندر غربت ختم ہو جائے اتنی دولتیں ہیں لوگوں کے پاس اتنی جائیدادیں ہیں لوگوں کے پاس ایک تو سارے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے دوسرا یہ ہے حقداروں تک نہیں پہنچتی پیشاور مانگنے والے اور اس موسم کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے اور مختلف اپنی مجبوریاں ظاہر کر کے مال ہتھیانے والے بہت سارے ہیں اور زکات دینے والا کہتا میں جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں جتنی محنت مال کو کمانے میں صرف کی ہے اتنی ہی محنت حقداروں کو تلاش کرنے کے لیے بھی کرے تاکہ اس کی زکوات اصل مسارف تک پہنچے تو قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ زکوات کو ٹیکس جانا جائے گا و تو علم دین اور علم دین کے لیے حاصل نہیں کیا جائے گا دین کے علاوہ کے لیے حاصل کیا جائے گا اس کے دو تین مفاہیم ہیں ایک تو مفہوم ہے کہ علم دین حاصل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے وہ انجینئر اور ڈاکٹر اور کیا کچھ بننے کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کریں گے نام خدمت انسانی ہی ہے کہ میں یہ سب کچھ کر کے اپنے وطن کی خدمت کروں گا انسانیت کی خدمت کروں گا لیکن بعد میں جب مصنوع پہ بیٹھتے ہیں اور جو حال کرتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے مسیحا پھر کس روپ کے اندر آتا ہے اور کس طرح قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہر بندہ جو ہے وہ علم تعلیم حاصل اچھا انسان بننے کے لیے نہیں با شخص بننے کے لیے نہیں اچھا مومن بننے کے لیے نہیں صالح فرد بننے کے لیے نہیں بلکہ کمائی کرنے کے لیے زیادہ زیادہ پیسے کمانے کے لیے وہ علم حاصل کرے گا اور دوسری ہی بات کہ جو دین کا علم بھی حاصل کریں گے وہ بھی غرض و غائط جو ہے وہ اپنی چھوڑ دیں گے جس مقصد کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کیا جاتا ہے اور یہ قرب قیامت کی نشانی جو حضور نے بیان کی یہ بھی ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں وہ اطا راج الو عمراتا اور آدمی اپنی بیوی کی اطاط کرے گا جو بیوی کہے گی وہ مانے گا وہ عقہ اما ہو اور ماں کو آگ کر دے گا ماں کی پروانی کرے گا ماں کی نافرمانی کرے گا بیوی کی بات کو ترجیح دے گا اور ماں کی بات جو ہے اس کو سانوی حیثیت دے گا بہت بدبخت تو ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کو ویسے ہی دکیا نوسی کا تانا دے کے کہتے ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا دنیا کہاں چلی گئی اور ان کی کسی بات کو کسی مشورے کو اور کسی حکم کو کوئی ترجیح نہیں دیتے لیکن جب بیوی اور ماں دونوں کا حکم مقابلے میں آ جائے تو اس وقت وہ بیوی کے حکم کو ترجیح دیں گے یہ قرب قیامت کی علامت ہے جو کہ ہم واضح طور پہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں وہ ادنا صدی کا ہو وہ اکس آبا ہو دوست قریب ہوں گے باپ دور ہوگا دوستوں کو قربت دی جائے گی ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی ہوگا کھانا پینا بھی ہوگا گپ شپ بھی ہوگی دوست ایک بیل دے تو بندہ دوڑا جائے گا دوست کی پکار پہ لیکن ماں باپ جو مرضی کہیں تو ماں باپ کی بات کو, کو کوئی ترجیح نہیں دی جائے گی یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس وجہ سے آج لوگ محروم ہو گئے ہیں اور گھروں میں برکت نہیں رہی ماں باپ اگر کچھ کہیں کوئی چیز لانے کے لیے بھی کہیں تو بچہ سو سو بہانے کرتا ہے اور دوست کی پکار پہ لبیک کہتا ہوا بھاگ اٹھتا ہے وزاحرات لسوا تو فی المساجد مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی مسجدوں میں جو ہے وہ آوازیں بلند ہوں گی لڑائیوں کی ایک دوسرے سے الجھاؤ پیدا ہو جائیں گے آج ہماری مسجدوں میں پنکھا بند کرنے سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں یہ بالکل آپ کے قریب ایک شہر میں ہوا ہے ایک آدمی قتل ہو گیا صرف اس معاملے میں کہ وہ ایک کہہ رہا تھا کہ لائٹ بند کر دو اور دوسرے نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو تم نے مجھے دیکھا نہیں اور اس بات پہ لڑائی شروع ہوئی حتیٰ فائرنگ تک نوبت پہنچی اور ایک آدمی جو ہے وہ قتل ہو گیا آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا تو اس طرح مسلوں کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی یہ قرب قیامت کی نشانی ہے وسادل قبیلا فاسق قبیلے کا سردار سب سے فاسق اور بدتر شخص ہوگا خاندان کا قبیلے کا برادری کا وہی سربراہ ہوگا وہی قائد ہوگا وہی لیڈر ہوگا وہی پنچ ہوگا جو جتنا بڑا غنڈا اور جتنا بڑا بدماش ہے اس کو ہی جو ہے وہ سرپرستی جائے گی شرافت نام کی چیز ہی باقی نہیں رہے گی شرافت کے بل بوتے پہ آگے نہ کوئی سیاست میں آ سکے گا نہ کوئی خاندان میں آگے آ سکے گا بلکہ اب تو حال ہی ہوا کہ اب ہماری محافل اور آراس کے اندر بھی جو مہمان خصوصی رکھے جاتے ہیں وہ بھی اس اعتبار سے نہیں رکھے جاتے کہ متقی شخص تلاش کرو جس کو مسجد صدارت پہ اٹھایا جائے جس کو مہمان خصوصی رکھا جائے اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا اثر معاشرے کے اندر زیادہ ہے چاہے وہ اصو و اس نے منشیات فروخت کر کے ہی حاصل کیا ہو کس کی دولت زیادہ ہے چاہے اس نے وہ دولت لوگوں کا خون نچوڑ کے حاصل کی ہو وہی وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے محفل نات میں چونکہ وہ پیسے زیادہ پھینک سکتا ہے اور ایک غریب آدمی جو کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بھی عادی ہے اس کو جوتیوں پہ جگہ ملتی ہے اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ غریب ہے اور اس کے پاس حرام کی کمائی نہیں ہے یہ حضور علیہ السلام نے نشانی فرمائی اور جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ سادل قبیلہ فاسق احم کا سردار جو ہے وہ بدتر اور فاسق شخص ہوگا وہ کانزئی ملکوں میں ارز اور قوم کا جو سردار ہوگا وہ قوم کا کمینہ ترین شخص ہوگا یعنی قوم کا جو سب سے کمینہ شخص ہوگا وہ سب سے اونچی والی مسند پہ بیٹھا ہوگا اور آپ دیکھ لیں صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا پہ دیکھ لیں کیا ایسا نہیں دیکھ رہے ہم کہ جو بد بخت ہے جو کمینہ ترین شخص ہے فلک نے بخشی ہے انہیں خاجگی جو جانتے نہیں ربش بندہ پروری کیا ہے جن کو اپنے نفع نقصان کا بھی نہیں پتا اپنے آپ کا بھی شور نہیں ہے ہم کون ہیں کس لیے آئے ہیں جو مقصد حیات سے بھی آگاہ نہیں ہے تو وہ قوم کے سردار ہوں گے سیاسی تنظیمیں ہوں یا دیگر تنظیمات ہوں اللہ ماشاءاللہ اللہ اکثر حال یہی ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا جہاں کہیں بھی شرافت نجابت اور اچھے لوگوں کو برتری ہے آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی چلی جائے گی اور یہی ہوگا سارے کا سارا نظام جب قیامت آئے گی تو یہی ہوگا کہ جتنا برا شخص ہوگا جتنا کرپٹ شخص ہوگا جتنا ظالم شخص ہوگا جتنا ڈاکو لٹیرا اور انتہائی کمینہ صرف شخص ہوگا وہی جو ہے وہ قوموں کا سردار ہوگا وہ اکرمر رج رہی اور آدمی کی عزت اس کی شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی فلاں بندے سے اگر تعلقات قائم نہ رکھے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا آج دس نمبر کا گنڈا بھی ہو تو لوگ اس سے تعلق ضرور استوار رکھتے ہیں یہ فخر سمجھتے ہیں آج کل افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں اور اس میں ان کو بلایا جاتا ہے دعوت افطار پر جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوئے یہ افطار پارٹیاں نہیں ہیں یہ ایک تماشا ہے جو لگایا جاتا ہے اس لیے یہ ایک مزاج ہوگا قرب قیامت میں جس کا بیان حضور علیہ السلام نے کیا جبکہ ہم ہر روز یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں وہ نخ لاؤ وہ نت روکو میں یف دعائے کنوت میں کہتے ہیں اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یہ روز عہد کرتے ہیں لیکن مسجد سے نکل کے اس احد کو توڑ دیتے ہیں بلکہ بہت سارے تو مسجد کے اندر ہی توڑ دیتے ہیں وہ زہرا تل کے اور گانے والی اور بجانے والی عورتیں اور گیت گانے والی عورتیں رنڈیاں یہ جو ہیں وہ گانا شروع کر دیں گی اور یہ عام ہو جائے گا اب تو حد ہو گئی کہ مذہب کے نام سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ شام کلندر کے نام سے جو پورے ملک کے اندر ایک جو ہے تقریب شروع ہوئی ہے اس میں جو ہے ان عورتوں کو بلایا جاتا ہے اور لکھا ہوتا ہے باقاعدہ اشتہاروں کے اوپر کہ فلاں جو ہے وہ گانے والی آئے گی اور وہ جو ہے وہ اپنا کلام پیش کرے گی اور یہ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے اور حد یہ ہو گئی کہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اس کو روکنے کی گو مربوط کوششیں بھی نہیں ہوئیں لیکن ایک ایسا عمل تھا کہ جس کو ہر صاحب شخص برا سمجھتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے وہ حضور علیہ السلام نے پہلے نشاندہی کی وہ شور بعت الخمور اور شرابیں پی جائیں گی رنڈیاں ناچیں گی گانے گائیں گی اور شرابیں پی جائیں گی ولہ آنا آخر و حاض اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے گزروں پر لانت کریں گے کہیں گے تو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر باقاعدہ آرٹیکل چھپے اخبارات میں کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ ڈاکو تھا سلطان محمود غزنوی لٹیرا تھا یہ مضامین شایا ہوئے صحابہ کو گالیاں نہیں دی جا رہی کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں اور حضور اسلام کے والدین طیب جن کی وساتت سے یہ درے اور گوہرے شاہباد نصیب ہوا ان والدین کو ممبروں پہ بیٹھ کے کیا جہنمی نہیں کہا جا رہا تو یہ وہ زمانہ کیا امام حسین کو باقی نہیں کہا جا رہا پہلے لوگ اندر داخل ہو کے کرتے تھے اور کتاب چھاپتے تھے اب آہستہ آہستہ ممبروں پہ بھی آ اور یہ بات کہی جانے لگی ہے اس پر باقاعدہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں اور اس پہ کہا جاتا ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا گیا کیا کچھ نہیں ہوا یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے یہ حضور نے بیان فرمایا یہ ہونا تھا آقا کریم علیہ السلام نے وقت آئے گا کہ جو آخر والے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہم جو ہے وہ دین دار ہیں ہمیں دین کا ٹھیک ہے اور پچھلوں پر لانت بھیجیں گے کہ انہیں کیا پتا تھا دین کا آج پچھلوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں اور انہیں مشرک کہا جا رہا ہے میں نے ایک دن کہا تھا یہ بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یارس اللہ کے وہ مشرق ہو جاتا ہے میں نے کہا دیکھو اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی اور پھر دیکھیے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں فرق نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمد کا نعرہ لگاؤ وکانا شیار المسلمین یو یا محمد آو اس دن مسلمانوں کا شعار یہ تھا جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا باقی کو تہ کر دیا جاتا تھا تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی وہ دس ہزار سیاح جو جنگ جمامہ میں شامل تھے ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے جو کربلا کے میدان میں مدینہ کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں یا رحمتین پھر حضرت زینب کے بارے میں کیا کہ یا محمد ہو یا محمد ہو حسین بد دما ہو جو کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہیں اے میرے نانا حضور اے محمد یا آپ کے حسین کو دیکھو خون میں نہا گیا ہوا ہے تو پھر کیا یہ فتوا تمہارا کہاں تک پہنچے گا نہ صحابہ بچیں گے نہ اہل بیت بچیں گے اور نہ اولیاء امت بچیں گے جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ذرح حبیب اللہ اسما کالانہ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اگلے جو ہیں وہ پچھلوں پر لانتے بھیجیں گے ان کو برا بلا کہیں گے سیابا کو گالیاں لیا اہل بیت کو گالیاں لیا نواسب میں کیا کچھ نہیں کیا ہے اور آج بھی جو دنیا کے اوپر ناس بھی ہیں وہ اہل بیت کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال نہیں کرتے حضور کے والدین کے بارے کیا کچھ نہیں کہا جاتا تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا کچھ ہو رہا ہے اور کچھ تم دیکھو گے اپنی آنکھوں کے سامنے ارشاد فرمایا فرتا کہ بو اندال کا ری ہن ہم را و زلزلہ تن و خس فن و مسحن و قصفن و یاتن کا نظامن کوت یا سلکہ فتو تابو فرمایا کہ پھر جب یہ حالات ہوں گے اور یہ پوری طرح حالات معاشرے میں پیدا ہو جائیں گے تو پھر سرخ آندیاں آئیں گی پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا وہ زلزلہ تن اور زلزلے کا انتظار کرنا خس فن و و اور دھنسنے کا انتظار کرنا اوپر سے پتھروں کے نازل ہونے کا شکلوں کے بگڑنے کا انتظار کرنا اور آگے فرمایا وا اور ایسی نشانی آئیں گی ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے جس طرح تصویر کا دھاگا ٹوٹ جائے تو پیدل پے اس کے دانے گرتے ہیں تو یہ سارے عذاب جن کا ذکر حضور نے کیا میں مسلسل اوپر نیچے یہ تمہارے تک پہنچیں گے حضرت انس صدی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو روایت لیتے ہیں حضور علام نے درم آتے بن نہ فرمایا جب قیامت آئے گی اتنی دیر تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمانے مختصر نہیں ہو جائیں گے زمانے سمٹ نہیں جائیں گے حتّیٰ کہ سال مہینے جتنا ہو جائے گا اور مہینہ ایک جمعہ مبارک جتنا ہو جائے گا اور ایک جمعہ ایک دن جتنا ہو جائے گا اور ایک دن ایک گھڑی جیسا ہو جائے گا اور ایک گھڑی ایسے ہو گئی جس طرح آگ کا شولہ جلایا اور وہ بج گیا اور آج آپ دیکھ نہیں رہے کہ دن کتنی جلدی گزرتا کسی زمانے میں ہم گرمیوں کی چھٹیاں کاٹتے تھے تو گزرتی نہیں ہوتی تھی گرمیوں کی چھٹیاں لیکن آج آپ دیکھیں یہ دوپہر نہیں گزرتی ہوتی تھی رمضان المبارک گرمیوں کے روزے جب ہمارے بچپن میں آئے تھے دوپہر نہیں گزرتی ہوتی تھی لیکن آج وہی گرمیاں ہیں لیکن ادھر سے زدج طلوع ہوتا ہے ادھر سے غروب ہو جاتا ہے وقت سمٹ گئے زمانے سے گئے اور یہ قرب قیامت کی نشانیاں خرابی اتنی زیادہ ہوگی حضور نے شاد فرمایا حضرت ابو حریرہ سے ہے، آدمی گزرے گا اور ایک پرانی سی قبر دیکھے گا اور کہے گا وہ یقل و یا لہتا کن تو مکانہ صاحب حاضل قبر و لہسبین إِلَّ فرمائے انسان قبر کے قریب سے گزرے گا تو گزرتے ہوئے وہ ٹھنڈیا بھر کے کہے گا کاش کے اس قبر کا مکین میں ہوتا اور فرمایا دین سوائے آزمائش کے اور کچھ نہیں رہ جائے گا یہ قرب قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو حضور علیہ السلام نے بیان کی ایک اور نشانی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ قرب قیامت کے اندر دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا اس کے دو مفاہیم ہیں ایک مفہوم تو یہ ہے کہ دین کا کام کرنے والے بھی پیسے ٹگے کے بغیر جو ہے وہ ایک قدم نہیں چلیں گے کیا آج دو دو تین تین لاکھ روپے نات پڑنے کے نات خان وصول ہم سے نہیں کر رہے اور آج جو ہے وہ کیا دین کوڑیوں قبل طے نہیں کیا جاتا کتنے اب دو گے کتنے واپسی پہ دو گے اور کتنے اوپر نچھاور کرو گے دین کیا کوڑیوں کے عوض اور پیسے کے عوض بیچا نہیں جا رہا ایک اس کا مفہوم یہ ہے اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے قرب قیامت میں اگر کوئی دین کا کام کرنا بھی چاہے گا تو درہم و دینار کے بغیر نہیں ہو سکے گا یعنی اس کو ضرورت ہوگی کہ میرے پاس مال ہو حالات ہوں اور میں دین کا کام کروں اگر اس کے پاس حالات نہیں ہوں گے تو دین کا کام اس کے لیے کرنا مشکل ہو جائے گا جس طرح کسی زمانے میں علماء ماں برگت کی چھاؤں میں بیٹھ کے اور لوگ ان کے پاس بھی آ گئے کوئی وسائل کی ضرورت نہیں تھی وہ پڑھا سکتے تھے لوگ بیٹھ کے امام محمد بن حسن شبانی جب پڑھانے بیٹھے تو آپ کی مجلس میں جو لوگ آ کے سیکھتے تھے وہ تعداد ان کی تو بہت ساری تھی لیکن جو باقاعدہ آپ کی باتوں کو لکھتے تھے وہ چار ہزار لوگ تھے چار ہزار کلمے اور دواتیں حضرت امام محمد بن حسن شبانی کی مجلس کے اندر پڑی ہوا کرتی تھی اور باقی جو لوگ تھے حضرت غوث اعظم سیدنا نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمٰ آپ جب تشریف لائے قاری نے نذرخاطر الفاطر ہے کہ آپ کی ایک ایک مجلس کے اندر ستر ستر ہزار لوگوں کا اجتماع ہوا کرتا تھا. آج تھوڑے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ہم خوش بھی ہوتے اور حیران بھی ہوتے ہیں اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے میاں ضرورت ہے لوگوں کی کہ وہ دین سیکھیں وہ جائیں ایسی مجالس کے اندر لیکن لوگ سمٹ جائیں گے نہیں جائیں گے وسائل کی ضرورت ہوگی وہ برگت کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بھی لوگ جو ہیں وہ علم کا چراغ روشن کرتے تھے جب لارڈ میکالے نے نصاب تعلیم مرتب کیا اور درس نظامی کو اور جو ہے عصری علوم کو الگ کر دیا تو یہ علماء ہی تھے کہ جنہوں نے برگت کے درخت کے نیچے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے علم کے چراغ کو روشن رکھا لیکن آج اگر تم ایسا کرنا چاہو گے تو کیا ممکن ہوگا کہ اس چراغ کو تم روشن رکھ لو آج وسائل کی بہار صورت ضرورت ہے اور آج سے صدیوں قبل اولاما نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ صدقہ کرنا زکوٰۃ ادا کرنا یا دیگر امور خیر میں خرچ کرنا بڑا نیکی کا کام ہے لیکن سب سے بڑا نیکی کا کام اس دور کے اندر آج سے قبل علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ دین کے طالب علموں پہ خرچ کرنا ہے ان پہ اگر خرچ کریں گے تو یہ وہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ حقدار تک حق بھی پہنچا لیں گے اور اس سے دین کو بھی تقویت ہوگی